میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین سلسلہ شان لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج بھی ایک باقاعدہ موضوع کے تحت ہم کچھ گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے متعلق ہم ایک بہت ہی خوبصورت عقیدہ اور اس عقیدے سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس بارے میں کیا ارشادات وارد ہیں نیزیث طیبہ اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی فرما رہی ہیں وہ انشاءاللہ سننے کی صحیح حاصل کریں گے اللہ کریم رب العزت جل وعلا، ہم سب کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق فرمائیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان مبارک کا عظمت ہے جو شخص جمعت المبارک کے دن میری ذات پر ایک سو مرتبہ درو شریف پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی سو حاجتیں پوری فرماتا ہے ان سو حاجتوں میں سے تیس حاجت اس آدمی کی دنیا کی پوری فرماتا ہے اور ستر حاجتیں آخرت کی پوری فرماتا ہے کوشش کیجیے آج جمعرات ہے شب جمعہ رات کو کل جمع المبارک یہ ساری ہی مبارک گھڑیاں ہیں اپنی زبان کو تلاوت قرآن ذکر اللہ اور ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدار پر درود پڑھنے کو اپنا معمول بنائیے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صلا سی یا یا رسول اللہ آج ہم ایک عقیدہ سیکھیں گے اور اس عقیدے سے میری مراد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا بروز محشر امت کی شفات فرمانا آج کا ہمارا موضوع بھی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیا قیامت کے دن کیا کوئی نفس کوئی جان دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے کسی دوسرے کے ذریعے سے کسی کی شفاعت یا سفارش کی وجہ سے کیا دوسرے کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا کچھ وارد ہے اور کیا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا ہے قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جن میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی بالکل ایسا ہی ہے اور قرآن میں یہ بھی آیات مبارکہ واضح طور پر بیان کی گئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ آیات طیبہ بھی موجود ہیں جن میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ شفات نہیں ہوگی مگر جس کے لیے اللہ عزن عطا فرما دے یعنی جس کے لیے اللہ اذن عطا فرما دے جس کے لیے اللہ عطا فرما دے تو وہ شفات بھی کریں گے تو اب قرآن کی بعض آیات طیبہ یہ بیان فرما رہی ہیں کہ شفاعت نہیں ہے اس دن اور بعض آیات طیبہ میں یہ آ رہا ہے کہ جس میں یہ بات واضح طور پر بیان کی جا رہی ہے کہ شفاعت ہے کس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالی اذن عطا فرما دے اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت عطا فرما آیت الکرسی مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے مرد ہو یا عورت آیت الکرسی تقریبا ہر مسلمان کے سینے میں محفوظ ہے ہم نمازوں کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں اپنا معمول بناتے ہیں اور بنانا بھی چاہیے آیت الکرسی وہ پیاری یہ آیت مبارکہ ہے کہ جن کے بارے میں روایات میں منقول ہے بیان کیا گیا ہے کہ جو آیت القرسی کو فرض کے بعد اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس شخص کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت بیچ میں حائل ہے یعنی آدمی کے مرنے کے بعد اللہ رب العزت وعلا اس آدمی کو جنت عطا فرما دے گا آیت الکرسی کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں بیان اس موضوع سے متعلق صرف اتنی سی بات کرنی ہے کہ ہم بچوں بچوں کو عام بچوں کو بوڑھوں کو مردوں کو عورتوں کو سب آیت الکرسی یاد اور ہیپس گئے اسی آیت, آیت الکرسی کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالی اس میں یہ ارشاد فرماتا ہے من ذل لذی يشفع عنده یشفا بزنی اور کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے بے اس کے حکم سے یعنی مگر یہ کہ اس کی اجازت سے اس کے حکم سے یعنی کوئی نہیں ہے کہ جو سفارش کرے شفاعت کرے مگر جب اللہ تبارک و تعالی کا جس کے لیے اذن اور جس کے لیے اجازت کو وہ اللہ تبارک و تعالی جسے اجازت فرمائے وہ ضرور سفارش بھی کریں گے وہ ضرور شفاعت بھی کریں گے یہ ایک آیت مبارکہ ہے آئیے دوسری آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں سورت الانبیاء میں اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا ارشاد فرمایا اور شفات نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرماتے ہیں یہاں اس چیز کا بھی شفاعت یعنی شفات کا ایک بیان کیا گیا کہ شفاعت ہے ضرور مگر کس کے لیے ہے جس کے لیے پسند فرمائیں گے جس کے لیے چاہیں گے اس کے لیے شفات بھی ہوگی آگے ایک اور جگہ سورہ یونس میں اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے مام ان شفزنی اور کوئی شفی نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد یعنی جسے اللہ رب العزت جل وعلا کی طرف سے اجازت ہوگی صرف وہی سفارش فرمائے گا صرف وہی اجازت وہی شفاعت کریں گے جسے اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہوگی ایک اور سورہ مبارکہ سورہ توحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم اذن لا تنفعو الشفاعتو الا من اذن لہو الرحمن ارشاد فرمایا اور اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان کی طرف سے اذن دیا گیا ہو جسے اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہو اللہ کی طرف سے جسے حکم ہو اس کی سفارش کام آئے گی اس کی شفاعت اس دن بھی کام آئے گی ایک اور آیت مبارکہ میں اسی طرح کا بیان کیا گیا مطلب متعدد آیات مبارکہ اس بارے میں کہ قیامت کے دن بھی شفاعت ہوگی مگر اللہ کی اجازت سے آیت القرسی میں یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی منز اللہ بزنی کون ہے اللہ کے پاس جو سفارش کرے جو شفاعت کرے کون ہے مگر اس کی اجازت سے یعنی اس سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلی اور واضح طور پر علم ہوا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر شفات نہیں ہوگی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی اور اللہ جسے چاہے اللہ جسے اجازت عطا فرمائے وہ شفات بھی فرمائیں گے اور اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے شفات کا سلسلہ یہ ضرور ہوگا اب یہاں پہ عقیدہ پھر کیا ہوگا شفاعت کے حوالے سے دیکھیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین شفاعت کے بارے میں ہم سنت کا عقیدہ یہ ہے تاکہ قرآن اور احدیث میں اور قرآن کی وہ ساری آیاتیں مبارکہ یعنی ایسا تو ہرگز نہیں ہے کہ آدمی قرآن کی بعض آیات کو لے لے باز کو چھوڑ دے یعنی جس میں یہ بیان کیا گیا کوئی شفاعت نہیں ہوگی کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی آدمی ہر جگہ اسی کو ہی بیان کرے اور اس کے پسے منظر نہ جائے اس کی ڈیٹیل اور تفسیر اور تشریح میں نہ جائے کہ یہ کس کے لیے بیان کیا گیا ہے تو یہ علمی طور پر بہت بڑی خیانت ہوگی اور یہ غلط موقعوں پر قرآن کی آیات مبارکہ کو یہ بیان کرنا کہلائے گا جی ہاں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بخاری کے اندر ایک روایت ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لوگوں میں شریر ترین لوگ وہ ہوں گے اور ان کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ ہوگی کہ جو آیات مبارکہ بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہوگی وہ مسلمانوں کے اوپر چسپا کریں گے وہ مسلمانوں پہ چسپا کر دیں گے تو یہ بیان جو کیا گیا کہ شفاعت نہیں ہوگی کوئی شفاعت نہیں ہوگی کوئی سفارش نہیں ہوگی تو ان آیات مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی ان آیات مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جن میں کہا کوئی شفی نہیں بنے گا اس سے مراد یہ کہ آج جو معبودان نے باطلا بنائے ہوئے ہیں شرک ٹھہرائے ہوئے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود اور خدا مانے ہوئے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں قیامت کے دن یہ ان سے کچھ بھی ضرر کو دور نہیں کر سکیں گے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے تو وہ سارا کچھ ان کے لیے بیان کیا گیا ہے نہ کہ مسلمانوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے نہ کہ اللہ کے رسول کے بارے میں بیان کیا گیا ہے نہ کہ اولیاء صالحین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے میں نے اتنی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العالمین جلا نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ سفارش شفاعت ہے مگر اللہ کی اجازت سے اللہ کے اذن سے تو اب عقیدہ شفاعت اس بارے میں مسلمانوں کا جو تسلسل کے ساتھ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ مسلمانوں میں چلتا ہوا رہا جس پر عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ الحمد ہمارا یہ ایمان ہے عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منصب شفات عطا فرمائے گا اور حضور صلی اللہ و تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کی شفات جب ہوگی تو اس کے بعد آگے انبیاء بھی پھر اولیا بھی صالحین بھی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 تو نبی سچا وہ کیوں نہیں شفات فرمائیں گے نبی سچے بھی شفات فرمائیں گے تو بچے جہاں شفات بھی کریں گے جس کو دینی کو اس طرح کے منصب ملے ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ آپ کا تو سب سے بلند اور پالا ہے اور آپ سید الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں آپ کو سب سے پہلے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جائے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا شریف کی حدیث سے مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مقام محمود کیا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید یہ بیان فرما رہا ہے آسا بآسا کا رب کا مقام محمودہ اللہ آپ کو مقام محمود پر مبوس فرمائے گا یہ کیا ہے مقام محمود تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شفا یہ شفاعت ہے وہ منصب شفاعت ہے یہ مجھے شفاعت عطا فرمائی جائے گی جو اللہ تعالی قیامت کے دن مجھے عطا فرمائے گا آج صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے آنا اب شاف یوم یا میں قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میری ہی شفات کو قبول کیا جائے گا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علی وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے بارے میں آپ نے جہاں اپنی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ مجھے یہ عطا فرمایا گیا یہ عطا فرمایا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہ تھا اپنی چند خصوصیات کو بیان فرمایا وہاں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ یہ شفات بھی ان میری خصوصیات میں سے ہے یعنی پہلا منصب شفاعت سب سے پہلے شفاعت فرمانا یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی خصوصیات میں سے ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں اپنی امت میں سے آدھی امت کو یا تو بخشوا لوں یا میں شفات حاصل کر لوں مجھے یہ اختیار دیا گیا اس کے درمیان یعنی یا آدھی امت کو بخشوا لوں اور یا آدھی او او یا میں شفاعت حاصل کر لوں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شفات کو حاصل کر لیا میں نے شفاعت کو اختیار کیا یعنی اس چیز کو اختیار نہیں کیا کہ میری آدھی امت کو بخش دیا جائے اس کو میں نے اختیار نہیں کیا میں نے شفاعت کو لے لیا کیوں فرمایا شفات اس سے عام ہے اس سے عام ہے اور وہ تو شفات ہوگی تو وہ آدھی سے بھی زیادہ بخشے جائیں گے یعنی جتنا چاہیں گے وہ شفاعت عام ہے اور یہ ایک خاص لمٹ کے ساتھ ہے کہ آدھی امت بخشی جائے گی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار فرمایا ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے ہر نبی کے لیے ویسے نبی مستجاب الدعوا ہوتے ہیں لیکن ایک خصوصی دعا ہر نبی کو عطا فرمائی گئی ہر نبی کو فرمایا ایک دعا ہے ہر نبی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم فرماتے ہیں ان نبیوں نے اس دعا کو مانگا اور کہا کہ میں نے بروزے قیامت اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا کر لی ہے میں نے اس دعا میں کیا مانگا ہے اپنی امت کے لیے شفاعت کی میں نے دعا کو مانگ لیا ہے اللہ اکبر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس امت سے پیار بھی دیکھیے آپ کا اپنی اس پیاری امت کے ساتھ ایک خصوصی لگاؤ بھی دیکھیے آپ اپنی امت میں بڑے غمگین رہا کرتے تھے اپنی امت کے غم میں اپنی آنسو کو بہاتے تھے جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی ایسی درد والی کیفیت سامنے آتی آپ کو اپنی امت کے درد اور تکلیف یاد آ جاتی جب بھی حضرت جبریل امین کو جہنم کی وعید لے کر نازل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو یاد فرماتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے اور ایک مرتبہ تو آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تبارک و نے حضرت جبریل امین کو نازل فرما دیا اور, اور پوچھنے کے لیے بھیج دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں اتنا غمگین ہیں آپ کیوں اتنا افسردہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت کے غم میں قیامت کے دن امت کی پریشانی میں یہ غم غم والی کیفیات یہ رونا یہ امت کے لیے ہے اللہ اکبر تو حضور صلی اللہ عل وسلم کو یہ بشارت عطا فرمائے گی وال صوفا یو کا ربو کا آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا فتح آپ راضی ہو جائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے تو حضور کیا فرمانے لگے ایسا معاملہ ہے تو پھر میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں اگر داخل ہو اللہ اکبر یہ آپ کا اپنی امت کے ساتھ پیار بھی ہے آپ کا اپنی امت کے ساتھ محبت بھی آپ دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اپنی امت کا زبان پر ربی حبلی امتی ہے آپ میراج پر گئے تو اپنی امت کا تذکرہ اپنی زبان پر ہے حتیٰ کہ آپ نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا ہے اور خبر انور میں جب آپ کے جسم مبارک کو رکھا گیا ہے تو اس وقت بھی ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کو جمبش ہو رہی تھی میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو دیکھا تو اس وقت جو سنائی دی آواز وہ بھی اپنی امت کے ربی حبلی امتی اپنی امت کی محبت میں وہی کلمات ادا کیے جا رہے تھے آج اس امت سے یہی سوال ہے کیا یہ وہی اس محبت کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے اتنا پیار تھا اپنی امت کے بارے میں آپ اتنا غمگین رہا کرتے تھے اپنی امت کے بارے میں آج صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہایا کرتے تھے کیا یہ امت آج ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے کیا یہ امت آج انہی چیزوں پر واقعی قائم ہے جن کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبوس ہوئے تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کر آئے تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا کیا آج امت انہی معاملات پر قائم ہے یا کسی اور طرف مشغول ہو گئی ہے یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے سب نے اپنے نامہ حمال کو دیکھ کر کرنا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی کے معاملات کو دیکھ کر کرنا ہے اور یقیناً کئی ایسے ہوں گے دیکھتے آج معاشرے کو ہم اگر دیکھتے ہیں آج ہم اگر اپنی نظروں کو اپنے ارد گرد بھی پھیرتے ہیں اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے ارد گرد بھی پھیرتے ہیں تو واقعی یہی کہتے ہیں خاصا خاصان نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے اچب وقت پڑا ہے اس امت کو واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم سے معافی مانگنی چاہیے اور دوبارہ انہیں احکامات کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو وہ سرخرو حاصل کر سکیں ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہی مقبول اور محبوب بندے بننے میں کامیابیاں حاصل کر سکیں تو میں عرض کر رہا تھا شفاعت کے حوالے سے پھر ہمارا عقیدہ اس بارے میں کیا ہوگا تو جن آیات طیبہ جن بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ شفاعت کوئی نہیں ہے تو اس سے مراد کفار کے لیے ہے اس سے یا مراد یہ ہے کہ وہ مابودان باطلا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کسی طرح کی کوئی شفاعت ان کو نہیں کریں گے نہ کہ اس سے یہ مراد ہے معاذ اللہ کہ کوئی اللہ کے نبی شفاعت نہیں کریں گے یا اللہ کے کوئی اولیاء یا کوئی اور شفات نہیں کریں گے اس سے یہ ہرگز ہرگز اس طرح کا معاملہ مراد ہے نہیں ہے اسی طرح اور اولیاء کے بارے میں جہاں یہ شاد فرما مطلق شفات نہیں ہے تو اس سے ایک مراد یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہے اللہ کے حکم کے بغیر شفاعت نہیں ہے یا اس سے مراد یہ ہے تو بالکل ٹھیک ہے اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی جو شفاعت مانتے ہیں تو وہ اللہ کی اجازت سے مانتے ہیں اللہ کے حکم سے مانتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر واقعی ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ایک پتا درخت کا بھی اللہ کی اجازت اللہ کی مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا ایک ریت کا ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم اور اللہ کی اجازت اور اللہ کی طرف سے پرمیشن نہ ہو تو اللہ کی طرف سے جب حکم ہی نہیں ہے اجازت ہی نہیں ہوگی تو واقعی کوئی نبی شفاعت نہیں کریں گے کوئی ولی شفاعت نہیں کریں گے کوئی بزرگ شفات نہیں کریں گے لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ یہ بھی شفاعت کریں گے اللہ کی اجازت کے ساتھ یہ اللہ کے نیک بندے علماء صلحہ یہ سب شفاتیں کریں گے لیکن کب کریں گے جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں عزن اور اجازت ہوگی اور وہ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شفات کی اجازت ہوگی اس کے بعد دیگر ان کو اجازت ہوگی اور ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا ہے شفاعت سے متعلق ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تین جماعتیں شفاعت کریں گے تین جماعتیں شفاعت کریں گے فرمایا پہلے انبیاء پھر علماء اور پھر شہید لوگ پہلے انبیاء شفات کریں گے پھر علماء کریں گے اور پھر شہداء یہ شفات کریں گے ایک اور حدیث حضرت ابودردہ ردی اللہ و تعالیٰ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے ستر اہل خانہ کے حق میں اس کی شفات کو قبول کیا جائے گا یعنی یہ شہید اپنے اہل خانہ میں سے ستر افراد کی وہ شفات کریں گے اور ان کی شفاعت کو ان کے اہل خانہ کے حق میں اللہ تعالی قبول فرمائے گا تو پہلے انبیاء کریں گے پھر علماء کریں گے پھر شہداء کریں گے اب یہ آگے جب اذن اجازت جن جن کے لیے ہوتی جائے گی جو روایات میں بیان کیا گیا وہ انشاءاللہ شاء اللہ اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے وہ شفات کریں گے ایک اور حدیث پاک بالکل مشہور حدیث پاک اور متعدد کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور بالخصوص سیاستہ میں کہ جس حدیث پاک کے حوالے سے کہ قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے لوگوں کا حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا اور اس وقت جسے شفاعت شفاط کوبرا کہا جاتا ہے اسی پریشانی کے عالم میں لوگ ادھر ادھر وہ پھر رہے ہوں گے کہ اب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے حساب کتاب شروع ہو جائے اللہ ہو اکبر اس سے قیامت کی اس دن کی دہشت کا اندازہ لگا لیا جائے اور وہ دن ایسا دن ہوگا یاد رکھیں وہ پلسرات جس سے ہر ایک کو گزر کر پور سے بھی گزرنا ہے جس کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز اور ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے اور کوئی اس کا ایسا نہیں ہوگا ہر قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھانا ہے لوگ اس سے کٹ کر جو گریں گے وہ جہن میں گریں گے اور گرنا ہر ایک کو اس پر چلنا ہے لیکن یہاں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفات اپنی امت کو نصیب ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سراج کے کنارے پر کھڑے ہو کر رب سلم رب سلم کی صدایں لگا رہے ہوں گے آپ کی دعا ہوگی کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ سرات سے گزار دیں ایک صحابی نے نرس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں آپ کو اگر دیکھنا چاہوں تو کہاں دیکھوں آپ سے ملاقات کرنا چاہوں تو کہاں کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان عمل میں یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے آپ کو وہاں نہ دیکھا تو پھر کہاں دیکھوں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پل سیراط پر کہ وہاں پر آپ آ جانا عرض کی اگر وہاں بھی آپ کو نہ دیکھوں تو کہاں از ایک پر یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن آپ اپنی امت کے لیے کبھی میزان عمل کبھی پل سراط کے کنارے کبھی کوثر پر آپ وہاں پر اپنی امت کے لیے کبھی پرات کی پریشانی کو دور کر رہے ہوں گے کبھی مزاح عمل میں عملوں کا وزن بڑھا رہے ہوں گے کبھی پیاسوں کو حوزے کوسر کے جام پلا رہے ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی اپنے امتیوں کے ساتھ یہ محبتوں کا اظہار فرمائیں گے اور اپنی امتیوں کو شفاتیں کر کے سفارشیں کر کے آپ انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائیں گے تو لوگ پریشان ہوں گے اس پریشانی کے عالم میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بہت بڑا منصب اور مقام دیا ان کی تعریف کریں گے آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور جس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا اس کو بردود ٹھہرا دیا گیا آپ آج ہماری سفارش کریں وہ کہیں گے اظہب غیری اظہب و غیری کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ پھر وہ یہ دوسرے نبی کے پاس اضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ان کی تعریف کریں گے اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا اللہ نے آپ کو بہت بڑا منصب دیا یہ ان سے جب کہیں گے وہ بھی کہیں گے اظہب و الاغری اظہب غیری کسی اور کے پاس جاؤ المختصر پھر حضرت موسی علی سلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ سلام یہ ایسے چلتے چلتے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر اس کے بعد یہ بھی کہیں گے اظہار و غیری کسی اور کے پاس جاؤ پھر یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے پورا میدان محشر یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ول و کے گویا کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ و وسلم سے شفاعت کا سوال کریں گے حضور سے شفاعت کے سوالی بنیں گے آپ سے سوال کریں گے آقا صلی اللہ و علیہ وآلہ وسلم آپ یہ نہیں فرمائیں گے اظہب و الا بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا کہیں گے سارے نبی اظہب و غیری میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا یعنی حضور فرمائیں گے آنا لہا یہ منصب شفاعت اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے پھر حضور سفارش کریں گے اور کیسی سفارش کریں گے آپ اپنا سر مبارک سجدے کے اندر رکھیں گے اور ایسی اللہ کی حمد بیان کریں گے اور پھر اتنا طویل وہ سجدہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے گا یا محمد عرفہ راسکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صد مبارک کو اٹھا لیجئے اور آپ سوال کیجئے آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا آپ شفات کیجئے آپ کی شفات کو قبول کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفات فرمائیں گے اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کی شفات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شفات ہوگی اور پھر گویا کے باب شفات کھلے گا اور آپ کی شفاعت کے ساتھ شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور پھر دیگر انبیاء کو بھی شفاعت کا سلسلہ ملے گا پیش حق مجھدا شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود کو گر کے سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خود کو گر کے سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت فرمائیں گے آج اس عقیدے کو اپنے اندر مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے ایسی باتوں پہ کان نہ دھرے جائیں جو معذ اللہ ایسی آیات جو ایسی آیات کو جو یا تو بتوں کے بارے میں یا کفار کے بارے میں یا ان میں یہ تعویل ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی ان کو اس طرح چسپا کر دینا کہ کوئی شفاعت ہی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا اور شفاعت کا ہی سرے سے انکار کر دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ غلط قرآن اور حدیث کی تشریحات ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت کے دن گھر مان گیا اور امت کے لیے پیغام یہ جی ہے جساک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے اتنے آنسوں کو بہایا اس امت کے لیے اتنے غمگین ہوئے اس امت کے لیے اتنی غمگین کیفیات کے اندر اپنے دنوں کو بسر کیا راتوں کو بسر کیا آج یہی امت وہ اعمال کے اندر معذ اللہ ہے جو آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے والے جو آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے تو اپنے امال کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے جب شفاعت ہونی ہے تو آدمی گناہ ہی کرتا رہے شفاعت ہو جائے گی بخشے جائیں گے یہ بہت بڑی یہ غلطی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر کوئی اچھا ڈاکٹر اچھا طبیب مل جائے جو آپ سے یہ کہے کہ فکر نہ کرو آپ کو جب بھی کبھی کوئی معاملہ ہو آپ کا علاج معاوضہ میرے ذمے میں فری آپ کا سب معاملہ کر دوں گا تو کیا آدمی اس امید پر اب ساری احتیاطیں چھوڑ دے جہاں کہیں ہو گاڑی ٹھوک دے اکسیڈینٹ کر دے اپنا اپنی ٹانگ بازو توڑوا لے اور کہے کہ میں تو ڈاکٹر سے میری پورا رابطہ ہے اور ڈاکٹر مجھے ٹھیک کر دے گا یہ عقل مند کے لیے یہی ایک جملہ سمجھانے کے لیے کافی ہے شفاعت ضرور ہوگی لیکن شفاعت کی امید پر گناہوں کے اندر مبتلا نہیں رہنا چاہیے امان وہ کرنے چاہیے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی کرنے والے ہوں اللہ کریم رب العزت جل اللہ والا مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھتے رہیے مدنی چینل بلکہ مدنی چینل ہی دیکھتے رہیے آج عمرات ہے نفت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و براہ اجتماع ہوتا ہے اس اجتماع میں بھی آنے کی نیت کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاگین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ